نظر آنے ہم بہت دور بار کا ایک ہی جگہ ایسا جگہ ہم شریف کے رحشاد میرے مرف محبوب سیدی وسین مرفیو مجھے زبان حضرت اولاد شاہ ختم کرتا ہر جیسے اور زبان میرے منشی دیر منشی میرے مجھ سے میرا پروسی اب تب سے یہ شرط جمیل میتا ہم لاپ مت کر Shabeyah Dargum Ke Vaz Ka Kaamaa Samaj De Le Shabeyah Dargum Ke Vaz Ka Kaamaa کے جو سو جانے تو سب تم پر بی جانے نایت تم کل کر دے تمہارے سامنے ہم جان کو کر جان سمجھتے تمہارے میں ہم جان بول جان سمجھ سے جو سو جانے تو سب تم پر हे हम तर कौन कहो Jesus. <laughs> یاد کو دوست جانے ہمارے رنگ تو کیا تک جائے جو سنگ کو بھی تو سمجھو تک کر جائے ہم یاد کو ہے دو جانی جانتے ہیں یاد کو ہے دوست جانے جان سمجھتے ہمارے رنگ میں پار تو, تو کیا سمجھے خملے راب جان geen karmak als Tiago, pela te ru больen Gottes. 음�ienne New ngày u grieving के रंग उतरेंगे रूप ऐसा तुम देखते शफर करते रंग देखो रंग samajhte goom khali nakar gan matha allah بس ری امن کے دل کو tumam khawī بند یاد می go شاریو سنتی محبی و محبومی والائی کلب قلم حضرت کل فتح ہجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح ہجر نبی سے دل میرا رنجو اے مدینہ ہے نوائے ہاتھی کے وقت جلی مدینہ ہے نوائے ہاتھ وقت جلی, اے مدینہ اے نوائے ہاتھ جلی. زندگی کو تم نے بانگے زندگی کو تم نے بانگے رہی ای مدی نی نوارے ہاتھی سے رقی عر مدی نوارے ہاتھی سے رقے جہی کالا بہانے زندگی کو بانگے رہی کالا بہانے زندگی کو تی بانگے رہی شاندے مورے بدلے میرا اے اے ہاتھی دے رکھے جہی کاربا میں زندگی کو سکھنے دینے سے میرا گسی شاد نیری مرا کو پتی جلوکا ہے پست آ جائے ادو لے جنرئی سروس کا ہے مصطفیٰ جائے ادو لے اے مدینہ ہے نو نا چکے ون زندگی کو دیکھے آئی شاید محبت جب پکا گئے جل رہی آپ تیری سب ہے روسے اب سا پل ہاتھ تیری سدا ہے روسے اب سرب رنیا جسا فل سر بے دنیا فافی دل سوتے حق دن شرے منا سولا تھے سو جاتے تو مش منا سواتے تو سو ایک دن منا تو لوگوں کے نام کو پوچھتے تھے منا تو لاتے کا نوشا کی بنا دات مل سام روشا سب تب ناداتے گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں پھر مشت کرتے ہیں اندھیری رات میں اپنے میم کو ہو کی لائی ان سروں پر کٹریاں اپنے میم کو ہو کی لائی سروں پر نے کٹائی کر کے دکھلائی شاہ گئی کر کے دکھ نیا آج نا ہو گانے رہے آج نا ہو گرمی گر ساشی سے بے گانے رہے پاستا پلچار ہے رج مسانے رہے پاستا رہے رہے گوسے دیوان آشرا ہو کر دیگر ساتھی سے یعنی بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کا حال دیکھو سب سے لے کر سنت ان کا اریا ہے خلاف سے سنت ان کے احمد اور گناہ اور حسن کے اندر مبتلا ہے گانے بجانے فوالیاں اور شراب اور نشہ بنگ کر نشہ اور سنت کے خلاف رہتے ہیں اور جی جن جن کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت پر پایا, انہی کاموں میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کاموں کو کر رہے ہیں آج نہ ہو کر بھی گھر ساخی سے دیکھا دعویٰ تو کر رہے ہیں آپ اللہ راوت صدم کی محبت کا اور کام کر رہے ہیں ان کی محبت کے خلاف بے وفائی کے کام کر رہے ہیں اور اذیت پہنچانے والے کام کر رہے ہیں سے بےکانے پائے کیا جو تیرے مستانے رہے گھر چولو کی بانے رہے ہم تو وہ کام کرنے کا کرنا مشکل معلوم ہو رہا ہے داڑھی ایک مٹھی رکھنا مشکل معلوم ہو رہا ہے ٹپنے کھلے رکھنا مشکل معلوم ہو رہا ہے نگاہوں کی عبادت مشکل معلوم ہو رہی اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خدام تھے غلام تھے ان کو کیا ایمان آپ نا تھا کہ رات یہ ہوگی جو ہے اس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو انگاروں کے اوپر لٹا دیا اور کہا کہ اللہ کی اللہ کی عبادت چھوڑ تو اللہ کو ایمان نہ چھوڑ دو لیکن وہ کیا کہتے تھے ان کے منہ سے ہر وقت یہ نہیں کرتا تھا عہد احد عہد یعنی آپ کے اوپر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی جان دینے کو سو بار تیار ہے لیکن ایمان سے نہیں جاتے ہوئے. یہ ان کا حال ہے بھر پر کیسے دیوانے رہے جو رہے ہم جیسے گردے شمع پروانے رہے رہے ہم جیسے گردے شمع پرواہ رہے, رہے ہمیں جیسے آپ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جان دینے کو تیار رہتے تھے اور ایسی محبت کی کہ اخبار کے تصویروں نے جا کر بتایا کہ ہم نے ایسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں کبھی نہیں دیکھی بڑے بڑے بادشاہوں کے گزرا اور ان کے خدام اور غلاموں کے اندر ہم نے محبت نہیں دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجو فرما رہے ہیں تو آپ کا لعاب کہتا ہے تو کچر اچک کر ایک دوسرے سے اس لعا کو زمین تک یہ گرنے دیتے اس دعا کو لے کر اپنے سراخوں پہ لگا لیتے ہیں اور پانی زمین پہ گرنے نہیں پاتا کیا آپ جو بولا ہو پانی کو لے کر اپنے گرتے شما کرے ہر وقت جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کو تیار یہ کی جان دینا گوارہ تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گرا کا کانٹا چھپ جائے تو اس کو وہ گوارا نہیں تھا وہ اپنی جان دینے کو تیار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا برابر تکلیف پہنچے اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی جان دے دیں اور ہم سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہم ہم کو شرم آتی ہے آپ جیسا ہولیا بناتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے مسلمانوں جیسا ہولیا بناتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے دال ہیں ہمیں شرم آتی اگر کھانے پہ بیٹھے ہیں تو پلیٹ کو دعوت میں کہیں گئے ہوئے پلیٹ کو چاٹنا صاف کرنا شرم آتی ہے اور اس کے اندر عجیب جہلانہ بات ہے کہ وہ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں تو بار لوگ کو آدھی آدھی بوتل چھوڑ دیتے ہیں اب پتا نہیں ہم تو جاتے نہیں ایسی جگہوں پہ اب معلوم نہیں لیکن پہلے سے ہی کرتے تھے ہم سے پوچھو کہ کیوں چھوڑ دی کہتے تاکہ یہ چھوڑ دی کہ لوگ ہمیں کوکا نہ سمجھے اور یہ رنگ کی سب ناپتری ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے لوگ جو ان کے پیروں میں پھٹی ہوئی چپل تھی زمانہ ایسا آیا ایسے وہ ہو گئے بالکل مت ہو گئے دوسروں کے مقبول بھی ہو گئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دیا اللہ پسند جب کے نقش قدم پر اور نقش قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر جان دینے والے آدمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شم نبوت آدمی پروزہ ہے تو پھر کیا چاہیے شوق ہونا چاہیے شما جب تیری ہے تو پھر کیا چاہیے جب چاہیے شوق ہونا چاہیے کل پتے ہر نبی سے دل میرا رنجور ہے علیہ وسلم کلپتی ہجرے نبی اللہ باسن سے دور اور ہجر جگائی اس سے میرا دل ہے کل پتے سے تل میرا رنجور ہے کیا کرے بندے آپ مجھے کو ہے کل پتے سے رنجور ہے کیا کرے یہ بندے آج کو ہے جانا مجھے منظور ہے شم مر جانا مجھے مندور ہے گنگا بی کے شہر میں مد میرا مزدور ہے گنگا کے شہر میں مد میرا مزدور ہے اے شوم مر جانا مجھے مزدور ہے کے شہر میں میرا مستو ہے یے پیش آئے, کوئے صلی ماجرائے پیش آئے کوئے پر, پر صلی اللہ علیہ وسلم آئیے پیش آئے پر گلے نگاہیں حقیر جانگوں پر ماج رائے دیش آئے, کوئے حقی آئے کوئے حقی پر ماج رائے دیش آئے پر لوگوں پر لو نگائے محمد سوئے حقی جان لگوں پر لو نگر سوئے حقی ماں سوارے ہاتھی زندگی کو سزائے جو میرے پور چھیتر میں گوگر ڈالے کے تحادی سے مبارکباد تھی کہ تشریحات کا مجموعہ ہے اس میں سے جا رہا بل کا مینل کی دار کتنا حدیث ہے بخاری شریف میں ترجمہ ٹکنے کا جتنا حصہ یہ دار سے جٹے گا جہنم میں جائے گا اس کالے کی دار یعنی شلوار یا کوئی بھی اوپر سے آنے والا دیوار ٹپنوں سے نیچے لٹکانے کی وجہ بخاری شریف کی حدیث ہے حدور احکم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاخ فرماتے ہیں با از باسلا نگل کاروائی نگل اے ایمان والوں جتنا تمہارا ٹپنا چھپے گا چاہے جب ہو چاہے کرتا ہو کزار ہو تو ہو اتنا حصہ جہنم میں چلے گا یعنی کوئی بھی کپڑا جو اوپر سے آ رہا ہے جیسے کرتا ہے شلوار ہے پتلون ہے لکی ہے جبا ہے کوئی بھی چیز جو اوپر سے نیچے کی طرف پہنتے ہیں اس سے مردوں کو ٹپنا کھولنا واضح ہے اگر وہ نہیں کھولیں گے یعنی ٹپنے سے اوپر اس لباس کو رکھنا واضح ہے اگر نہیں رکھیں گے تو جہنم میں جتنا حصہ ٹھگے گا ٹپنے کا وہ جہنم میں چلے گا اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے اور دو حالتوں میں جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوئے ہوں دو حالتوں میں یہ حکم ہے اور یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے بلکہ مرد جب بھی چل رہا ہوگا جب بھی اس उस وقت اس کا ٹپنا اوپر سے آنے والے لباس سے کھلا رہنا چاہیے آرام ہے ٹپنا ٹھانکنا اور اگر موزے سے اس کو چونکا لیا تو کوئی حرض نہیں نیچے سے آنے والا جو بھی لباس ہو موزہ پہن سکتے ہیں اگر مولانا خلیل احمد سہارن پوری احمد بزر المجرود شاہ کبو داو میں لکھتے ہیں تو اس لباس سے مراد وہ لباس ہے جو اوپر سے آ رہا ہے اگر نیچے سے آ رہا ہے جیسے موزہ پہن لے اور ٹپنا چھپ جائے تو اس میں بھی گناہ نہیں بلکہ ٹھنڈک نے اپنے پیروں کو چھپا لو اجر کے تو اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اس سے ٹپنے کو نہیں چھپا سکتے دیکھو سردی کے اندر سردی تو لگتی ہے پیروں میں موزہ پہن لیا سردی سے بچانے کے لیے تو اس میں اللہ تعالی نے اجر و ضوابط رکھا ہے پتھر بار بخاری گل نمبر دس کتاب الباع میں فرماتے ہیں کہ چار وجہ سے ٹکنوں کا چھپانا حرام ہے نمبر ایک نن جہتی تشکو عورتوں سے مشاورت ہوتی ہے یعنی عورتوں کو ٹکنا کھاسنا واجب ہے اور نمبر دو من جہدی تلباث لگتا ہوا پائجامہ نجات سے ملوث ہوتا ہے نمبر تین من جہر تشکو کی متقبری کی وجہ سے مشاور ہے اور نمبر چار نیند جہت اصراب فضول خرچی ہے اگر کوئی کہے کہ پہ کیا ہوتا ہے تو اللہ کا قانون سارے عالم کے مسلمانوں کو سامنے رکھ کر ہے اگر نوے کروڑ مسلمان ہیں تو نوے کروڑ نیچ ضائع ہو گیا اس کا خود بناؤ گز بناؤ اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا کپڑا ضائع ہوا اور سن لو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہوا تو صرف منافقین مناسب لٹکانے لگے تھے کسی صحابی <سؤال> کے بارے میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کا پیجامہ پاجامے سے ٹپنا چھپا ہوں یہاں تک کہ حجرت فلانی رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ایک صحابی نے کیا یار اللہ ان کی ہمیں صاف رہے میری پنڈیاں سوکھ گئی ہیں بیماری ہو گئی ہے مجھ کو مستثنا کر دیجیے کہ میں چپنا چھپا دوں تاکہ میرا عید تھوک جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا شخص بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے نہ فرمانی کئی طرف سے ہوگی اب اللہ کا حص وطن کیا میرے اندر میرے لیے نمونہ نہیں کہ میری لنکی کتنی اونچی رہتی ہے جو آدمی اس بارے اجلاک کرتا ہے یعنی ٹرنے چھپاتا ہے اس پر چار طرح کے عذاب ہوں گے نمبر ایک لا عمل اللہ عمر قیامہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شبت سے بات نہیں کریں گے ولاج انضر ال اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے ولا ازی ان کو اجلاس نہیں دیں گے ولا اور ان کو ہوگا. مولانا خلیل احمد رحمت اللہ لکھتے ہیں یہ ادا جب ہوگا اگر توبہ نہ کرے اور اگر توبہ کر لی اور سپنا کھولنا شروع کر دیا تو سب ختم مافی ہو گئی لہٰذا دوستوں ذرا کا خیال رکھو آسمان ہی کی طرف نظر مت کرو زمین کی طرف ہی دیکھتے رہو کہ نہیں رہا یہ ذکر ذکر منفی ہے اللہ کی عظمت کا حق ہے اب کوئی کہے کہ یہ حکم قرآن میں تو نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں احشار فرمایا کہ میرا نبی جو تم کو حکم دے دے اس کو قرآن کا حکم سمجھو ماں آتا تم رسول ماں نہا حکم میرا نبی جس بات کا حکم کرے اس کو کرو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا لہٰذا حجیز کو ماننا اہم قرآن کو ماننا ہے اور حجیز کی نابرمانی فرمانی قرآن پاک کی نابرمانی ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے ماحول کا جس کا سپنا اوپر سے آنے والے لباس مثلا شلوار پاجامہ لنگی وغیرہ سے چھپا رہے گا اتنا حصہ جہنم نے جلے گا دوسری حدیث میں ہے کہ تکبر سے ایسا کرے گا حیز کو لے کر آج لوگ خوب ہوشیاریاں اور چراکیاں دکھا رہے ہیں کہ صاحب میرا ٹپنا تکبر کی وجہ سے نہیں ڈھک رہا ہے حالانکہ کبھی کسی صاحبی نے نہیں حضرت صدیق رضی اللہ کا پیٹ نکلا ہوا تھا اس کی آپ کا پیجامہ لٹک جاتا تھا لیکن آپ ہر وقت اس کو اہتمام سے اوپر کرتے رہتے تھے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس بات کا اعلان ہوا کہ حضرت ابوبرکر سطیر تکبر سے بات ہے آج کے زمانے میں کس کو سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل فرمایا کسی کے لیے وہی نازر ہوئی لہٰذا جو لوگ اپنے ٹک رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں علامہ حضرت فلانی رحمت اللہ علیہ جن کو ایک لاکھ حدیثیں بما راغیوں کے ناموں کے زبانی یاد تھیں وہ بد باری شرح بخاری جس نمبر چھ میں تمام حدیثیں سامنے رکھ کر فیصلہ لکھتے ہیں حاطلولہ یعنی چاہے ہو یا نہ ہو ہر حال میں ٹکنا چھپانا حرام ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ یعنی چاہے تکبر ہو یا نہ ہو ہر حال میں ٹپنا چھپانا حرام ہے اللہ حضرت رحمۃ اللہ حدیث ہے جن میں ایک لاکھ حدیث ہیں ماں کے زبانی یاد ہے اور جنہوں نے بخاری شریف کی چودہ جلدوں میں شرح لکھی ہے ان سے بڑھ آج کوئی کیا حادی بیان کرے گا آج تو چند کتابیں پڑھ لی اور اللہ یہ لوگ اللہ نہیں علامہ ہیں جو اللہ اتنے حضرت فلانی تمام مجموعہ احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں تو اللہ اتنے حضرت فلانی تمام مجموعہ احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں ید اللہ تحریر اقبال تمام احاج دلالت کرتی ہیں کہ کٹنا چھپانا حرام ہے اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھ مولانا محمد اللہ нами اخر کلم لکر حمد لا اله الا انتر من ابنے ایوی اس سماゲر hoje دنیا لا لکر وام یا حیب یا��고Bayوم یا حیو یا قيد یا حیو یا قیوم لا اله الا انتر م Atats Umha لئheinی قرم تortion ا Italia اور بنا ان تلسل اور لا اله الا انتر کیا اللہ کو شرط کر دیا اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے اللہ ہمارے یہاں آنا بیٹھنا قبول فرما لیجیے اپنی محبت کے خاتر میں اللہ ہماری نیت میں خالص نہیں ہے اللہ ہماری نیتوں میں اخلاق کرنا کرے اللہ جو بھی غیر اطلاع شامل ہو گیا ہو اپنے کرم سے معاف فرما کر اللہ اخلاق میں رجسٹر کر لے اللہ ہماری ویو کی سپتاری فرما دی اے اللہ ہمارے میوم کی ستائی فرما دے اللہ اپنے فضر سے قبول فرما لے اے اللہ میرے مرشدین کو جدائے کرتا فرما اللہ دیش میں حضرت حضرت شاہد بن اللہ رضی اللہ علیہ کو کا کرتا فرما یا اللہ حضرت کو خوب صحت خوباشت کو قوت نصیب اے اللہ عظیم الشان شرط قبولیت کے ساتھ عقاب کرنا انتہائی اعلیٰ قبول کرنا اے اللہ قبول مبارک و نور سے متور کرنا متصاع متضائے متضاعت درجہ عالیہ نصیب ہم سب کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل کرنا اے اللہ پریشانیوں کو دور کرنا اے اللہ رزم میں برکت عطا کرنا دیجیے آسان خلال بابر نصیب الہی میں جس سے طلبگار الہی میں جس سے طلبگار تیرا خبر جی ساری خبروں سے مجھ کو ایک دولت نصیب الذي بر اللہ بہونا ہو ہم کو سب دیجیے اللہ ہم سب کو یقینی امتحان صاف کروائی ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو بتانی تھی نے اذان کے بعد کی دعا ہے بہت عظیم الشان نعمت ہے بار بار عرض کرتا رہتا ہوں میرے مرشدین کی برکت ہے ان کی دیوتیوں تو سب کا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے ایسے عظیم مرشدین عطا فرمائے جن سے اپنے اپنے زمانے کے ہمارے گمان کے مطابق سب سے بڑے ولی قابل تھے اور مجھے حضرت نے فرمایا کہ یہ علم اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا یہی قطب ہے برخان شریف میں نے جواب دینا جیسے جیسے اور اگر فجر کی اذان ہو تو اس میں جب وہ جواب ہے صدق کا تو یہ جواب دینے کے بعد پھر ضرور شریف پڑھنا چاہیے پہلے اور مختصر ضرور شریف کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اذان کے دعا ہے اذان کے بعد کی دعا حضرت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کے بعد جو دعا پڑھے گا شفا تھی اس کو میری شفاط ملے گی اور اس فرمایا کہ اے و جب لہو شفاعت یعنی اس پر شفا صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہو جائے گی حضرت نے فرمایا کہ میں کہریف کا مطالق یا کے مطالق تو اس نے یہ متعلق ملا علی خالی رحمۃ اللہ علیہ جو برقاط شرما لکھنے والے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ان کا حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ علوم کو کہاں کہاں کام کرتا ہے کہاں پہنچ گیا فرمایا کہ اس میں دلی ہے اور اس خاتمہ کہ شفاعت اسی کو ملے گی جس جس کا خاتمہ ایمان کرنا تو یہ اس میں یہ بہت بڑی جھنت ہے اس کو کوئی سے نہ جانے گے اس میں کوئی پیش فرش نہیں کوئی مشقت نہیں ہاں ہم لوگ گھر والوں میں گفتگو میں یا کاروبار میں دفتروں میں اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ اذان کے جواب دینے کا بہت ہی نہیں ہوگی تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے بہت بڑی نعمت ہے البتہ اگر کوئی دین کی بات ہو رہی ہو یا کوئی دینی کام میں مشغول ہو تو وہ اس کو فوکس کر ہے کیونکہ وہ اہمیت زیادہ ہوتی ہے اگر کوئی دین کی بات ہو رہی ہو تو اذان کا جواب دینا بات کو جاری رکھیں اور اسی طرح سننے والے بھی جو ہے وہ جیت کی بات کو بہت سیونکہ ایک مسئلہ سی لاکھ رکھا نکل پڑھنے سے بہتر ہے جواب دینا بہت اہم بہت بہت عظیم شاہ نحمت ہے جس کو کوئی بھی ہاتھ سے نہ ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وب